تیسری سورتل ختم ہو جائے حاک تے دی جی میں بارش دینا واضح تو پانی روڑ کے آس پانی دگ بنی ہوں نارا تکبیر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 وے وے رب نے نا میرا ابراہیم چیخے وے تے نہیں سڑ تے جے کوئی کنجر سٹن آئی گل نہیں سمجھے جے کوئی بہمان سٹن والا نہ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 ضرور رہنا ہے باطل والے مولوی بھی آنگے حق والے مولوی بھی آنگے بادل والے جناب جی ہی بادل والی تعلیم بھی ہونگے حق والی تعلیم بھی ہو گئے حق, حق والے حاکم بھی آنگے ہی بادل والا قانون بھی گا حق والا قانون بھی ہوا یہاں سارا رلا نہیں میرا حسین سبق پڑھا گیا ہے سر پاوے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 کوئی منافک لبرل اسلام آخر منافک دا منافق لگ لگ کی نا ہے مزہ نہیں آیا ڈٹ کے بولو نا اسلامچ کی آخر نے جڑا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 بڑا وڈا یزید ہویا کہ نہ ہوا جہیز نو بھی آخے ٹھیک حسین نو بھی آخ ٹھیک شروع نو آخ موسا کلیم نو آخ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 چڑھتی ہے جب فکر کی شان پہ گئے خدی چڑھتی ہے جب فکیر کی شان پہ ہے جب فخر کی شان اقبال فرمان ہوئے تے سوال کرنا جھوٹے خدا بہتے نے کہ سچا <slup mucha> صدقے جاو اس قوم کو ہائے ہائے ہائے ہائے ہمیشہ اس قوم کی ماتھی بچی رہی <hade>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 اپنی ساتھ پیاری سی یا حضور دا دین پیارا سی بولیا دین دین. پیارا, سی یا دین پیارا سی؟ دین دین. اپنی عزت پیاری سی یا دین دین. چیز پیاریاں ہوں دیا, تے دین نو روڑ چڈ دے ان چیزاں نو بچا لیند او ہے نا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 نہ نو اکبر دے قربان کراؤں کام لگا ہے نہ میرے محمد دے لٹاو دا غم لگا ہے نہ نو مدینے چڈن دا غم لگا میں نو غم لگا تے سونے نانے پاک دے دین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 تے دس دن اصا صرف رکھے صرف چڑھا چڑھتا ہے دس دن یزید غم کر دا. تے ایک دیواؤ یزید تیرے واہ جزید تیرے نال بنے پڑے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 الا مار مار جرما مولا حسین نے فرمایا وہ بد وختو میں موت نو اپنے واسطے زندگی سمجھنا آئے آئے آئے آئے موت نو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 جی تو تو قوم نو جگا سنگ جاندے نے دماغ پاٹن والے ہو جاندے نے قوم دی کھوتی بہت تھلی رہ